تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے آ تمہارے پاؤں کے تلے جی سے ا تمہیں بھڑا دے مختلف گرو کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکی دیکھو ہم کاؤں کر طرح طرح سے آیتیں بان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو